بسم اللہ الرحمن الحیم صل رسول محمد وعلى آل محمد انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں آج ہمارا چھٹا سبق ہے آج کے سبق میں ہم چند احادیث پڑھیں گے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں اپنی جان مال اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی مسعود البدری الله اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا انفق على فق اہل وهو سب نتل صدقہ ابو مسعود بدری ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان اگر اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ صدقہ ہے اس حدیث سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باہر کے لوگوں پر دوست احباب پر مہمانوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پر خرچ کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنے اہل عیال پر اپنے بچوں پر اپنی عورتوں پر اپنے بھائیوں بہنوں پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے اگلی حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح طور پر آ رہا ہے انبی حرد اللہ تعالی عنہ انہو قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك رواه مسلم ابو هريره رضي الله تعالى فرماتے ہیں کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک وہ دینار ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ دینار ہے جو تم نے غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا حدیث کی طرف توجہ ہے اللہ اکبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں بہت زبردست بہت خوبصورت بہت میٹھی میٹھی باتیں ہیں انسان جب پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے انسان جو حدیث شروع میں بیان کی گئی اس حدیث کی مزید تشریح اور تفصیل اس حدیث میں ہو رہی ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں خرچ کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے ثواب بس یہ ہے کہ باہر لوگوں پر خرچ کرتے رہو یہاں پر اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور صاف لفظوں میں فرما دیا کہ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو آپ اللہ کی رحم میں خرچ کرتے ہیں جہاد میں مدرسے میں تبلیغ میں الاخر ہی ایک وہ پیسہ ہے جو کہ آپ کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں اور اس زمانے میں قیدی کی رہائی کے بارے میں کوئی خرچ کرے مثلاً ایک وہ پیسہ ہے جو آپ کسی مسکیم کو صدقہ دیتے ہیں اور ایک وہ روپیہ اور پیسہ ہے جو کہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غم وا اجر الفق على اہلک ان میں سب سے زیادہ ثواب سب سے زیادہ اجر اس پیسے پر ملتا ہے جو کہ آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں اکثر لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھو جو بھی ان کو دیکھے انہیں بیک مانگنے والا سمجھے گداگر سمجھے سوالی سمجھے اور ان کو ایک ایک دو دو روپے دیتا جائے لیکن دوست احباب پر خرچ ہو رہا ہے مجاہدین پر بڑے بڑے خرچے کیے جا رہے ہیں مہمانوں پر خرچے کیے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے اپنی گھر والی کا اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے یہ غلط ہے بات سمجھ گئی یہ غلط ہے اس حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے سات بن ابی وقاص اور اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ان کو دیکھنے کے لیے حدیث لمبی ہے اصل بات کی طرف آتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا پورا مال جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ چلو آدھا مال میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں آپ علیہ السلات نے فرمایا نہیں آپ علیہ السلات وسلام نے فرمایا سلطر تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے ان کا انت ذرا فخرا تک کا فف الناس اے ساتھ تیرا اپنے بال بچوں کو مالدار حالت میں چھوڑ کر جانا دنیا سے اس حالت کی بنسبت کے تم اپنے بچوں کو غربت کی حالت میں فقیری کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ اور تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں تمہارے بچے تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے غربت کی وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے یہ اچھی بات نہیں ہے تم اپنے بچوں کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے ان تینوں احادیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے جہاد میں مدرسوں میں مساجد میں تبلیغ میں غلام کی آزادی قیدیوں کی رہائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے مسکنوں اور بیچاروں پر خرچ کرنا چاہیے لیکن اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے خرچ کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے تو کھا کھا کر پیٹو ہو رہے ہیں اور ان کو کھانا ہزم کرنے کے لیے گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور آپ کے پڑوس میں بچے بھوک اور پیاس کی حالت میں سوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال بچوں پر گزارا لائق خرچ کرو اور اللہ تعالی کی راہ میں بھی خرچ کرو یعنی بہت معتدل انداز ہے ہمارے دین کا اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یا جو بھی ان کا سرپرست ہے ان کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بال بچوں کا بھی خیال کریں اور دوسرے غریبوں کا بھی خیال کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دوسرے طریقے ہیں اس کو بھی خیال میں رکھیں یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ہر مہینے نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں ہر مہینے خریدتے ہیں بعض لوگ اور دوسرے غریب جو ہیں ان کو سالوں میں بھی پتا نہیں چلتا کہ نئے کپڑے کیا ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر اتنا خرچ کریں کہ گزارا ان کا اچھا ہو جائے اور وہ کسی سے مانگنے نہ جائیں لوگوں کے سامنے بھی مانگتے نہ پھریں پھر اس سے جو بچ جائے اسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریبوں پر صدقے کریں مہمانوں اور دوست احباب کا خیال کریں میں نے بہت دیکھا ہے ایسے لوگوں کو دوست احباب میں بیٹھتے ہیں تو بڑا خرچہ کرتے ہیں لیکن اپنے بال بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں لے جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر ہوتا کیا ہے ان کے بال بچے جب کسی اور کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مانگتے ہیں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں ان معصوم بچوں کو کیا پتا ہے مانگنا کتنی بری بات ہے لیکن یہ اس نہ سمجھ نہ نا فہم نادان باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مہمانوں پر دوست احباب پر زبردست خرچ کرتا ہے اور بڑی شہرت ہے اس کی ہاتھ انتائی بنا ہوا ہے لیکن اس کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے ہماری شریعت ہمیں درمیانے طریقے سے چلنے کا درس دیتی ہے اسلام ہمیں سیدھے طریقے سے چلنے کا درس دیتا ہے اپنے بچوں کا بھی خیال کرو سب سے پہلے اس کے بعد غریبوں کا بھی خیال کرو جہاد مجاہدین کا بھی خیال کرو تبلیغ مبلغین کا بھی خیال کرو مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ اور تلامزہ کا بھی خیال کرو اللہ برکت دے گا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں دس روٹیاں پکتی ہیں سات روٹیاں آپ کے لیے کافی ہیں تو ان میں سے ایک روٹی کسی طالب علم کو دے دو ایک روٹی کسی مجاہد کو دے دو اور ایک روٹی کسی راہ چلتے مسافر کو دے دو یعنی سب سے پہلے اپنے بچوں کا خیال کرنا یہ فرض ہے آپ کے اوپر اور خیال کس درجے میں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے اور دوسرے غریبوں کے پاس یہ قرآن کریم بھی نہیں ہے یہ گناہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دین بہت پیارا ہے لیکن ہم عمل کرنے والے اس میں گڑبڑ کرتے ہیں سات بن ابھی وقاء ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ طریقہ کیا ہے پورا مال بھی مت دو آدھا بھی مت دو تہائی بھی بہت زیادہ ہے اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا غریب کر کے مت جاؤ کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں